اللہ علیہ وکفا الصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانگلی اما بعد فاقود اللہ حسنی والعليم من الشیخ بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتیر هذا قول لتناسخ لان البتن الثانی ليس هو الأول ولما ورد في الحديث من ان اہل أن الجنہ جرد مرد وان الزنمی فلاسفہ نے اس کا انکار کیا تھا ایک دریل کی بنیاد پر کہ کا اعادہ نہیں ہو سکتا پھر اس پر ایک اعتراض اور اس کا جواب اور اس کے بعد اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اور اس کے اندر دوبارہ لو روح لوٹے گی اس پر ایک اعتراض وار ہوتا ہے فلاسفہ کی جانب سے یونانی فلسفہ ہے اور ایک ہے ایمانی فلسفہ تو ہم یہاں پر دو چیزوں کو لے کر چلیں گے زیادہ تر ایک یونانی فلسفہ اور نمبر دو ایمانی فلسفہ تو سب سے پہلے آپ سے سبق اصول اور ضابطہ اور ایک مذہب کی مذہب کو جان لیں ایک عقیدہ ہے تناسب کا عقیدہ ٹھیک ہے اس کو تناسخ بھی کہتے ہیں اور ہندو مذہب یہاں اس کو اواگون کا نام بھی کیا جاتا بہرحال ہاں یہ عقیدہ کیا ہے یہ ایک عقیدہ ہے کہ جس نال یہ ہے وہ یہ فرماتے ہیں لکھا سامنے عبارت میں لکھا ہوا نے سبق پڑھنا ہے سمجھ لیتے ہیں علامت قرطبی رحم اللہ علیہ اس کو باقاعدہ سے ایک یہ جو ہیں ان کا شمار کیا ہے فرقۂ تناسخیہ بہرحال یہ عقیدہ کیا ہے عقیدہ یہ ہے تناسخ کا عقیدہ کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے ایک انسان جب مر جاتا ہے وہ اچھا ہے یا برا ہے اب وہ اس کی جو روح ہوتی ہے اس کی جو روح نکلتی ہے یہ روح دوبارہ کسی نئے جنم میں آتی ہے یہ روح دوبارہ ایک نئے جنم میں آتی ہے اپنی جزا و سزا پانے کے لیے کیا عقیدہ ہے کہ جب انسان نیک یا بد جب دنیا میں مر جاتا ہے تو اس کی روح دوبارہ سے ایک نئے جنم میں آتی ہے یعنی مثلاً ایک شخص اگر مر گیا تو دوبارہ وہ روح کسی اور شخص میں لوٹ اب بعد میں تو اس نے یہ کہا کہ دوبارہ انسان میں لوٹ ہوتی ہے بعد جانوروں تک کہہ دیا کہ یہ جانوروں میں بھی لوٹ جاتی یعنی اگر اس شخص نے اچھے امال کیے تھے تو وہ روح کسی اچھے شخص میں چاہیے اور اگر اس نے برے اعمال کیے تھے تو وہ کسی برے انسان کے عقیدہ یہ ہے کہ روح کیا ہوتی ہے دوبارہ سے ایک نیا جنم لیتی ہے کسی دوسرے انسان یا کسی دوسری چیز میں آپ کہتے ہیں جس میں دونوں چیزیں شامل ہو جائیں گی تو روح اپنی سابگر زندگی کے اچھے یا برے معمال کی سزا پانے کے لیے بار بار جنم لیتی ہے یہ ہے تناسب کافی اس کو تناسخ کیوں کہتے ہیں کیوں کہ تناسخ کہتے ہیں اور نسخ کا معنی ہے کافی کرنا کیا کرنا کافی اور انتقال تو یہ بھی چونکہ روح بھی بار بار انتقال ہوتا رہتا ہے اس لیے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں تناسب کافی دا. آپ کو تناسخ سمجھ میں آ اگر آپ کو تناسق سمجھ میں آ گیا ہے تو اب سمجھے یہاں سے سوال کیا ہوتا ہے سوال یہ ہوتا ہے اور یہ عقیدہ باطل ہے شناخت یہ والا جو عقیدہ ہے یہ باطل ہے کیوں اس لیے کہ یہ معاد کا انکار ہے اس میں آخرت کا انکار ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا حساب و کتاب ہوگا اب اگر اس کو مان لیا جائے تو ایک تو یہ ایک تو یہ لازم آئے گا کہ انسان کی جو روح ہے وہ دوبارہ سے جو لوٹ رہی ہے کسی دوسرے کے انسان میں تو وہ دوسرے انسان گویا دنیا میں ہے کے روح کا جو اعادہ ہوگا وہ دار الآگرہ میں ہوگا دنیا میں نہیں ہونا دنیا تو کیا ہے دارالعمل ہے دنیا کیا ہے دارالعمل ہے لہٰذا روح کس کی طرف نہیں لوٹ سکتی دنیا کے اندر ہی دوبارہ روح کا اعادہ کبھی نہیں ہو سکتا ورنہ تو آخر تک دنیا کا فرق ہی سمجھ میں نہیں آئے گا دار اور دار عمل کا فرق ہی نہیں رہے گا اللہ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ روح اپنی جزاک اور سزا پانے کے لیے دوبارہ سے ایک نئے جنم لیتی ہے اور نئے جنم میں جو ہے وہ اپنی جزا اور سزا پاتی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب ابتدا انسان کی جو پیدائش ہوئی تھی اس میں جو روح آئی تھی تو اس روح نے کس کی جزا اور سزا پائی کیونکہ وہ روح اس سے پہلے تو کسی میں نہیں تھی آپ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اول ابل میں پہلی بار جب انسان میں روح ڈالی گئی تھی تو وہ روح کس کی جزا اور سزا پانے کے لیے ڈالی گئی یعنی کہ اس سے پہلے تو کبھی بھی کسی میں روح نہ تھی تو لہٰذا اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ عقیدہ باقی اب سوال کیا پیدا ہوتے ہیں اب یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا کتاب میں کہ تناسب کیا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ کہا کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب ہوگا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے یعنی فلاسفہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس سے حساب و کتاب ہوگا تو یہ تو کون تناسب کا کون ہے حالانکہ اہل کہتے ہو کہ باطل ہے حالانکہ خود تم تناسب کو تسلیم کرتے ہو وہ کہتے, وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو انسان ہوتا ہے وہ ایک عام زندگی گزارتا ہے عام حالات میں ہوتا ہے جبکہ قیامت کے بعد کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہاں پر ایک جہنمی کیا ہوگا جہنمی جو ہوگا وہ کیا ہوگا اس کی ایک درد ہے وہ بہت سہار کے برابر ہوگی ہوتے ہیں اور ایک داڑھیں ہوا کرتی ہیں تو پھر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ایک دار کیا ہوگی بہت پہاڑ کے برابر ہوگی اور جنتیوں کے بارے میں آتا ہے جو جنت ہو جن کے بارے میں آتا ہے کہ نہ جننا جرد ان پر نہیں تو کیا ہوں گے بال ہوں گے اور نہیں کیا ہوگا پھلے بال ہوگا جردن مرد اب سوال یہ ہوتا ہے کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر جو شخص تھا اس کی جاڑ بھی نارمل تھی اور دنیا کے اندر جو شخص تھا اس پر بال بھی تھے اور یہ بھی تھا اب جب آکرت میں چلا گیا تو اس کی جاڑ کیا ہو گئی اتنی بڑی ہو گئی یا یہ کہ وہ بغیر بالوں کے بغیر بیل باسا پایا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص دنیا والا شخص نہیں ہے کیا में سمجھ میں آئی کہ ایک جو شخص ہے دنیا والا شخص نہیں ہے جب دنیا والا شخص نہیں ہے تو دنیا میں روح کسی اور شخص میں تھی اب یہاں روح کسی اور شخص میں آ رہی ہے یہی تو تناسخ ہے یہی تو تناسب ہے کہ دنیا میں تو جس شخص کی چھوٹی سی ڈاڑ تھی اس میں روح تھی اور اب جب آخرت میں جس کی دار ڈاڑ اور اس میں روح آ رہی ہے تو گویا کہ یہ وہ والا شخص نہیں ہے بلکہ مختلف شخص ہے تو روح کا مرنے کے بعد ایک شخص کے دوسرے شخص میں انتقال کر دینا یہ تو تناسب ہے اور آپ تو تناسب کے قائل نہیں ہے سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ یہ تناسب کا قول ہے یہ باطل ہے کیوں صنس کا کم ہوتا کہ جو اجزاء ہیں وہ مختلف ہوتے حالانکہ اجزائے اصلیہ ہیں وہ وہی ہیں اگر کہ وہ آزاد کی صورت میں یا راحت و آرام کی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بدل دیں گے لیکن جو اجزاء اصلیہ ہیں وہ کیا ہوں گے بالکل سیم وہی ہوں گے جنتی کے اجزائے اصلیہ بھی وہی ہوں گے جننی کے بھی اجزائے اصلیہ وہی ہوں گے ان کو راحت آرام پہنچانے کے لیے ان کو حسن صورت حسن سیرت عطا کی جائے گی یا ان کو آزاد میں مبتلا کرنے کی خاطر ان کی شکلوں کو کیا کر دیا جائے گا بگاڑ دیا جائے گا بہرحال اجزائی اصلیہ سیم وہی رہیں گے لہذا یہ اعتراض بارش نہیں ہوگا تو پہلے والے جو روح تھی وہ کسی اور شخص میں تھی یا وہ کسی اور میں شخص لیا نہیں بلکہ وہی شخص ہے صرف یہ کہ اس کو آزاد یا رحت پہنچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چین کی گئی ہے دیکھیے گا اگر یہ سوال کیا جائے کولم بے تناسب کہ یہ والا قول یعنی آخرت کے اندر دوبارہ زندہ ہونا یا اس میں رک آ جانا یہ تو تناسب کا قول ہے کہ یہ اندن اس لیے کہ جو دوسرا بدن ہے ہوا وہ پہلے والا بدن نہیں ہے کیوں ور حدیث میں عبارت ہوا من یہ کہ اہل جنت جو ہوں گے جردن، مردن، مطلب بغیر بالکل جن کے جسم پر بال نہیں ہوں گے مردونگے اور جہنمی جو ہوگا اس کی دار بہت پہاڑ کے برابر تو جب یہ ہو گیا تو امین ہناقول یہ باتی والا اعتراض کا جواب بھی دیکھ لیجیے آپ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں جرال الدین رحیم اللہ کا ایک قول ہے جس کو فلاسفہ نے بگاڑ کر پیش کیا ہے کہ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جس میں تناسخ کی بو یعنی کہیں نہ کہیں تناسب کے وہ فائل ہوناسب کے فائل ہیں وہ یہ فلاسط کر کے رہے ہیں حالانکہ علامہ الدین رومی نے اس بات کو یعنی صراحت کر کے بات کی مذاہب کے اندر جو یہ تناسب کا مظہر ہے یہ ہیں لیکن یہ کہنا ان کا غلط ہے ساتھ آپ یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ما من مذہب کوئی بھی مذہب نہیں ہے اللہ مگر یہ کہنا یہ ای قدم ہن ہن کہ اس میں کیا ہے مضبوط ہے یاخت کی کہیں نہ کہیں اس میں پائی جاتا برقی اس بات کو یہاں کا اور ایسا نہیں سننا سوال کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو تناسکا تو تب لازمات لو لو یا البدن جب دوسرا بدن نہ ہوتا مخلو کمن اجزائے اخلیا سے نہ بنا ہوتا بدن ثانی اجزائی اخلیہ پہلے والے دل بدن جو بدن اول کا جو اجزاء اصلیہ ان سے بدن ثانی نہ بنا ہوتا تو تب یہ والا اعتراض واحد ہوتا لیکن جب یہ کہہ دیا کہ یہ اجزائے اصلیہ وہی پہلے والے بدن والے ہیں تو معلوم ہوا کہ کرو پہلے ہی بدن میں آئی ہے کسی اور بدن میں نہیں آئی کا, کی مجرد اگر آپ اس کو کا نام دیتے ہو تو یہ ماہ قسم میں اختلاف ہوگا کہ آپ اس کو تناسب کا نام دیتے اور ہم اس کو تناسب کا نام نہیں دیتے تو یہ ماہ ایک نام رکھنے میں غلطی ہوگی یا نام رکھنے کے اختلاف ہوگا حقیقی اختلاف نہیں رہے گا ان سم مدلا اگر اس جیسی مثال کو اگر تناسب کہہ دیا جائے تو،, نظام کی مجرد میں، تو یہ محض نام رکھنے میں اختلاف ہوگا ولا دلیل على البدن، و و جی، اب یہ فلسفہ ایمانی ہے فلسفائی مانی کیا ہے کہ نہ دلی کوئی دلیل نہیں آنا اس کے روح, روح کے لوٹنے میں روح کے لوٹنے کا محال ہونے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یعنی یہ محال کے کی ہو بلکہ کئی طرح ساری دلائی کے حق ہونے پر حملہ چاہے اس کا نام تناسط رکھا جائے یا نہ رکھا جائے لیکن دلائل اس بات پر قائم ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ہوگا جیسے کہ آپ نے پڑھ بھی لیے اللہ تبارک مطالعہ کیا, کیا, کیا جائے گا دوبارہ زندہ کیا جائے گا اسی طرح بالکل جی کیا کہنا کا کی کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے روح کے محال ہونے پر فلاسفہ کے پاس کوئی دلیل ایسی نہیں ہے جو روح کے, پر... کے مہار ہونے کا کہے. <سؤال> تو کے خلاف؟ کس پر دلائل ہے کہ روح لوٹے گی لیکن اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ روح نہیںوٹیں گی یہ ایک اور عقیدے کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا کیا ہوگا امال کا وزن کیا جائے گا امال تولے جائیں گے تو کہتے یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے اہل جماعت کا عقیدہ ہے کہ انسان کے جو اعمال ہے ان کا وزن کیا جائے گا ان کو تولا جائے گا یہ کیا ہے برحق ہے اور یہ کیونکہ عقل ممکن ہے تو جب مقبر صادم اس کی خبر دے گی تو اب بلا تعالی اس پر ایمان لانا واضح اور لازم ہے تو بات یہ ہے وَلْوَزْنَ بلوز اب اس دن امال کا وزن ہونا کیا ہے برہم ہے اس پر بھی انکار کیا ہے محتاط نے انکار کیا ہے موتلا نے اس کا انکار کیا ہے دو بنیادوں پر متدلہ کہتے ہیں کہ احمد کا وزن نہیں ہو سکتا متدلہ کیا کہتے ہیں کہ امال کا وزن نہیں ہو سکتا دو باتیں کہتے ہیں ایک دلیل یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ جو اعمال ہے انسان کے یہ کیا ہے آراز یہ کیا ہے آراز اور آراز کا کبھی بھی وزن نہیں ہو سکتا بلکہ اچھام کا وزن ہوا کرتا ہے وہ کہتے ہیں مثلا میں ابھی بول رہا ہوں میں نے جو سبق پڑھایا ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس سبق کو اٹھا کر وہاں رکھ دیا جائے کوئی کہہ سکتا ہے جو میں بول رہا ہوں میری گویائی کو میرے الفاظ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کو وزن کیا جائے یا ان کو اٹھا کر دوسری جگہ میں رکھ دیا جائے یہ ہوتا ہے کاڑا ایک جسم ہوا کرتا ہے ایک عرب ہوا کرتا ہے عرب وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے ساتھ کسی کے ساتھ قائم ہوتا ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا اور جسم وہ ہوتا ہے کہ جو جسم ہوتا ہے انسان کا اچھے اخلاق والا ہونا اچھے اخلاق یہ چاہے ہے عرض ہے انسان کا حقین ہونا انسان کا جمیل ہونا یہ اس کے آراز میں تھے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی حسن کا کوئی جسم ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ اکشے اخلاق کا کوئی جسم ہو نہیں بلکہ یہ ساری کی ساری چیزیں آراز ہیں یہ ذاتیات کے ساتھ اجسام کے ساتھ قائم تو ہوتی ہیں لیکن ان کے خود سے الگ سے کوئی اجسام نہیں ہوتا تو سمجھ میں آئی بات کہ ایک ہوتا ہے حالت اور ایک ہوتا ہے جسم تو متضلہ کہتے ہیں کہ یہ جو اعمال ہیں یہ آراز کی قبیل سے ہیں اجسام کی قبیل سے نہیں تو یہ بات عام ہے کہ یہ کیا ہے آراز ہے اور آراز کو کبھی تولا نہیں جاتا آراز کا وزن نہیں کیا جاتا لہذا یہ کہہ دینا کہ کل قیامت والے پڑے دن اعمال کا وزن ہوگا یہ کہنا ہے کے ہاں نمبر دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی علیم اور خبیر ہے اللہ تعالی علیم خبیر ہے وہ جاننے والا ہے سب کچھ کی خبر رکھنے والا ہے لہٰذا یہ اعمال کا وزن آبد ہے فضول کام ہے جب اللہ تعالیٰ کو ہر شخص کے اعمال افال سب کچھ کا علم ہے تو پھر کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے تولنے کا وزن کرنے کا کیا فائدہ ہے یہ ایک آبد کام ہے فضول کام ہے جب اللہ کو پتا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ, کہ یہ اعمال ہے تو وزن کرنے کا معلوم ہی فائدہ ہی نہیں ہے کوئی اگر ایک شخص کو یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ چیز کوئی چیز صرف ایک है جی ہے ایک کلو ہے یقینی بات معلوم ہے وہ کسی دوسری جگہ میں وزن کر کے آئے یا کچھ بھی کر کے آئے تو اب وہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ایک کے جی ہے اگر دوبارہ ہی وزن کرتے رہے کرتے رہتے فضول کام کر رہا ہے بو جا کے اعتراض آپ اگر جائیں یہ اعتراض ہی ہوتا ہے है तो कहते हैं कि کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو جواب سب سے پہلا جواب یہی ہے کہ اس فلسفے کا جواب ایمانی فلسفہ صرف یہی ہے کہ حدیث کے اندر صحیح متواتر احادیث کے اندر یہ آ چکا ہے کہ یہ جو اعمال نامے ہوں گے نہیں ایسا نہیں ہے جواب سنیں گے تو ان شاء اللہ آپ گھمرائیں گے قریب بھی کوئی نہیں پھٹے کو گا تو اصل یہ ہے کہ جو اعمال ہیں اس کے بارے میں اعمال کے وزن کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرما دیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے کہ نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا اور یہ بات یقینی ہم نے کہہ دی ہے کہ پہلے سے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جو داخلہ ممکن ہو اس کے بارے میں اگر صادی کی جانب سے خبر آ جائے تو ہم بلا تعریف اس کو ماننے کے مزاجات بلکہ نازم اور وادے ہم پر کیا کریں گے اس کو تسلیم کریں گے ٹھیک ہے یہ والا جواب کو کتاب سے ملے گا اس بات کا کہ وزن ممکن ہے اور آپ کو اپنی جواب موت متلا کا یہ کہنا کہ آرات کا وزن ممکن نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کئی ساری چیزیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کو کیجی کے اندر یہ پرکھا جائے ہر چیز کے اوزان کے یا اس کو ماپنے کے الگ الگ پیمانے الگ الگ پیمانے اگر آپ بہت بھاری بڑی چیزوں کو دیکھیں گے تو ان کو وزن کے لیے کے جی وغیرہ یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے مثلا آپ لوہے کا وزن کر رہے ہیں تو آپ کے جی میں اس کو توڑیں گے اور اگر آپ سونے میں آ جائیں سونا چاندی اگر آپ اس کا وزن کریں گے تو اس کے اوغان مختلف ہیں اسی طرح دیگر جو چیزیں ہیں جو محکمے موسمیات ہیں اس کے حوالے سے ان کے پیمانے الگ ہیں باقی چیزیں آپ ساری چھوڑ دیں صرف اور صرف گاڑی کی جو سپیڈ ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہیں کہ وہ کتنے کلومیٹر یعنی کتنی تیزی سے اور کتنی ریس سے وہ سفر کر رہی ہے یا کر سکتی ہے یا اس وقت کر رہی ہے تو اس کو بھی ماپا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے ماپا جا رہا ہے تو اب یہ کہہ دینا اس ترقی کے دور میں اس قسم کے احترام کوئی معنی نہیں رکھتے یہ کہہ دینا کہ آراض کا جو ہے وہ وقت نہیں ہو سکتا یہ ایک بے فائدہ اور بے ہودہ بات ہے کہ جو چیز آراض کی قبیل سے ہے اس کو اس کا وزن نہیں ہو سکتا نہیں اس کے ماپنے کے آلات مختلف ہیں تو ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر بھی جو انسانوں کے اعمال کا جو وزن کیا جائے اس کے لیے یہی تیزی رکھے جائے کہ یہ پانچ کلو ہوگے فلا کے من ہوگے فلاں کے دو من ہوگے نہیں ہو سکتے پیمانے ان کے پیمانے اور ان کے آلات بھی کیا ہوں مختلف ہوں جس طرح دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر چیز کے پیمانے مختلف ہیں آلات مختلف ہیں تو وہاں پر اس کے بھی آلات کیا ہوں مختلف ہوں آئی بات سمجھ کے نہیں فصل کو لگ رہی ہے بات کہ نہیں جی دوسرا شکار نے یہ کیا تھا دوسرا شکار کیا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کام کا آپ اصول اور ضابطہ یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالی کے تمام افعال اور اعمال یہ معلل بالاغراض نہیں ہوتے معلل بالاغراض نہیں ہوتے یہ لفظ آپ سنتے رہیں گے معلل بالاغراض کیا مطلب ہم جو دنیا کے اندر جو بھی کام کرتے ہیں ہمیں اس کی علت غرض ہمیں پتہ ہونی چاہیے جیسے آپ کو بتایا بھی ہے عقائد وغیرہ کے حوالے سے کہ کسی بھی من کو پہنے شروع کرنے سے پہلے کیا کیا جانا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ بہرحال تو اغراض تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے جو اعمال یا افعال ہیں وہ بالاغراض نہیں ہوتے یعنی ان کی کوئی علت ان کی کوئی غرض نہیں ہوتی معالل بالآراز نہیں ہوتے یہ فائدہ ہے اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال و اعمال معالل بالآغراض نہیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے تو کی کوئی علت اور وجہ بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا نمازیں پڑھو وجہ بتائیے کیوں روزے رکھو اگرچہ کہیں پر ہیں آپ کو علت بھی سمجھ میں آئے کہ روزے کیوں رکھو اللہ, اللہ کو تب تب تب تب. اس کی علت بیان کی ہے وغیرہ وغیرہ لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اور اعمال ہر ایک ہر ایک احمد معدل بالغل کوئی نہ کوئی غلط یا کوئی نہ کوئی علت کوئی وجہ ہو یہ ضروری نہیں ہے تو جب یہ سور اٹھاتا ہے تو اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اور اعمال معلوم بالخرار نہیں ہوتے ہونا؟ ہاں یہ بات ہے اصل. اصل ہمیں علت ہونا معلوم نہیں ہے جو. کہنے کا مطلب یہ کہ مالل بالآراز نہیں ہوتا یعنی ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے اس کی الت ہی اس کی وجہ ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے افال اعمال مالک بالآغراز نہ ہونا یہ کہنا اس کا یہی مطلب ہے کہ ہمیں نہیں پتہ اس کی الت کی وجہ ہوگی تو ضرور لیکن ہمیں نہیں پتہ اب جب یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ کو جب ایلر ہے تمام اعمال کا تو پھر یہ کہنے کا پھر دوبارہ سے وزن کرنے کا کیا فائدہ ہم اس کی وجہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کریں گے کہ ہمیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کی ایک مترج کی غرض با وجود کے دوبارہ وہ کیوں اعمال کا وزن کریں گے ایک جواب سمجھ میں آیا ایک تو یہ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ چلو اللہ تعالیٰ کی عرض اور واہ, اللہ تعالی کسی وجہ سے دوبارہ وزن کروائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وزن کرنے میں اللہ تعالی کی کوئی ایسی حکمت ہو پر جس پر ہم مطلع نہ ہو سکتے ہیں اس لیے ممکن ہے کہ اللہ تعالی کی کوئی ایسی حکمت ہو اور وجود اعظم کے دوبارہ کیا کرنے پر احمد کے وزن پر جس پر ہم مطلع نہ ہوں تو لہذا یہ کہنا کہ اللہ تعالی کوئی واپس فیل کریں گے یہ کہنا باطل اور بلا جواب ہے فلسفہ کی مانی کے بالکل خلاف ہے اور غیرت ایمانی کے بھی بالکل خلاف ہیں جی چلیے اب ذرا عبارت کو دیکھیے جی کہ کتاب والے کیا کہتے ہیں اچھا آپ نے کیا کہا مطلب کافر یہ کیا مطلب رول نمبر چار آپ کا ایک میسج ہے تناسفت بھی نہیں بھی بھی کا وزن يوم الحق اس دن یعنی قیامت کے دن وزن کیا ہے برحق ہے اما یو رخوبی مفادی الحماد کہتے ہیں میزان وزن یعنی عبارت ہے کس سے اما یو رخوبی وزن وہ چیز ہے میزان وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے احمد کی مقداروں کو پہچانا جائے احمد کی مقداروں کو پہچانا جائے گا ورنل و خاطر ادرا ہی کہتے ہیں کہ عقل اس بات سے خاطر ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی یعنی احمد کے وزن کی کیفیت کیا ہوگی آپل اس کو سمجھنے سے ہاں کتنا ضرور ہے مانتی ہے کیسا ہو سکتا ہے, ممکن ہے. دلاء. دلاء نے انکار کیا ہے قبیل سے احادہ تو اگر ان کا اعادہ ممکن بھی ہو تو ان کا وزن ممکن نہیں یہ ایک اور بات جیتنی ہے جو میں نے آپ سے عادت نہیں کی پہلی بات تو یہ کہ چونکہ فلاسفہ متحدہ کا ایک عقیدہ اپنے پڑے گا فلاسفہ کا جس طرح کہ معدوم کا اعادہ نہیں ہوتا جس طرح اعمال ہو گئے گھر بات ختم اب دوبارہ اعمال کو ویسے کیسے لایا جائے گا تو یہ بھی کہتے ہیں پہلی بات یہ نہیں یہ کہ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے اعادہ ان اعادہ تو ہاں اگر ہم مان بھی نہیں کہ دوبارہ اعادہ ممکن بھی ہو جائے پہلے تو یہ کہ ہم مانتے نہیں کہ اعمال کا ارادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم اعدوم یاد یادیں امال یعنی اعمال کا یاد ہے لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ دوبارہ امال کو لایا جا سکتا ہے لم یا کن پھر ان کا وزن ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ آج ہے ولیانہ دوسری دلیل دوسرا میں نے کہا تھا دو دوسری وجہ وہ کہتے ہیں ولیہ معلوم رسول اللہ تعالی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہ یہ اعمال معلوم ہے آب سن بابن کے دوبارہ ان کا وزن کرنا یہ بے فائدہ ہے آب بے فائدہ آمال آئے ناما آمال نامے یعنی آمال نامے حدیث میں آتا ہے کہ کہ جن کا وزن کیا جائے گا فلاں نہیں جب حدیث آ گئی اب حدیث صحیح اب کیا ہے انکار کی گل جائیں وہ اعلیٰ تقدیر تصویر میں کون نہیں اب دوسرا جو اعتراض ہم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبت کام کریں گے اس کا جواب کیا اعلیٰ اعلیٰ آ... تقدیر اور اس تقدیر پر تصویر میں انکاری پہلا جواب کیا ہے انکاری لا مسلم ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے افال اعمال محالل بالآغراز ہوتے ہیں لیکن تسلیم کے بعد جواب یہ چلو ہم اگر تسلیم بھی کر لیں چلو اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اعمال محل بالآراز ہوتے ہیں تو پھر بھی تقدیر تسلیم ان افعال اللہ تعالی تقدیر پر ہم اگر یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے افال محل بال غرضوں کے ساتھ اغراض کے ساتھ معلل بھی ہوتے ہیں تو حکمت ہو سکتا ہے کہ معلوم ہونے کے بعد دوبارہ غزل کرنے میں کوئی حکمت ہو؟ لا علیہ حمد پر مطلع نہ ہو سکتے ہوں اطلاع اور ہمارا اس حکمت پر مطلع نہ ہونا اطلاع اور ہمارا مطلع نہ ہونا اس حکمت پر لا یوجب العبص یہ آبس کو لازم نہیں کرتا بے فائدہ ہونے کو لازم نہیں کرتا کہ جو کام جس کام کی حکمت ہمیں معلوم نہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا ہو ہو دعوانا ان الحمدللہ فلسفہ کو آپ میں دل و دماغ میں سرو تازہ رکھنا ہے اور فلسفے یونانی کو پڑھتے پڑھتے اس کو ہوا میں بخیر دینا ہے آ رہی یہ بات سمجھ کے نہیں لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اصل آپ کو زیادہ تر جو عقائد یا جو الفاظ یا جو اعتراضات آپ کو ملیں گے یہ بہت پرانے دور کے اعتراضات ہیں بہت پرانے دور کے اعتراضات وغیرہ ہیں جس طرح مثلا آپ کہیں پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراض کا انکار اس لیے کر لیا گیا کہ ہوا میں ایک عرہ ظمریریا ہے اور ایک عرح ناریاں ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن اس چلتے دور میں اس قسم اعتراضات کوئی نہیں کرتا عجیب و غریب قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں اور بڑے دور سے آ کر ایمان کے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اس لیے موجودہ دور کے شباب شبہ وغیرہ پر نظر رکھنی چاہیے ہاں کرتے ہیں لیکن دلائل وہ پرانے والے آپ کو نہیں ملیں گے وزن کا بھی انکار کرتے ہیں احمد کا بھی انکار کرتے ہیں لیکن دلائل یہ نہیں زرائل بدل گئے ہیں چلتے دور کے ساتھ اس کے کہتا ہوں کہ حاضر وقت کے ساتھ چلنا چاہیے ان اعتراضات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان کے جوابات کو سمجھنے کی ضرورت ہے لیکن چونکہ ہم شامل نصاب کے کتابیں ہیں شامل نصاب آپ کی کتاب ہے اس چیز کو لے کر ہم نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ